السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مرکز رحمانی و مسجد بہتر کراتے ان الحمدللہ نحمده ونستغینه ونستغفره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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا وقال تعالى في مقام آخر إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتهه لتنوء بالعسبة لتنوء بالعسبة ألقء للكرة إذ قال له قومه لا تفره إن الله لا يحب الفرهين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نسيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفصاد في الأرض إن الله لا يحب, ال إن الله لا يحب المفسدين بسم قراء القصص سے آج ایک رقوق کا انتخاب کیا ہے اس خطب جمعہ میں واض نصیحت کے لیے اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور جو ان آیات میں بیان ہوا ہے اسے سمجھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سچی محبت اور قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا شوق اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ان آیات میں ایک مشہور واقعہ اور قصہ بیان ہوا ہے یقیناً آپ لوگ شاید کئی مرتبہ اس واقعے کو پوری تفصیل سے نہیں تو جزوی طور پر یا کافی حد تک سن چکے ہوں گے یہ ہے قارون جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور فرعون کا ایک خاص آدمی یا خاص مشیر بھی تھا جو بڑا مالدار تھا یہ اس کا ایک واقعہ ہے جس میں ہر دور کے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان ہے ان آیات کا ترجمہ سنیے بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا بس اس نے قوم موسیٰ پر بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے दिए ہوئے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتے ہوئے تھک جاتی تھی اسے اس کی قوم نے کہا فخر نہ کرو اللہ تعالیٰ اطرانے والوں اور فخر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ بے شک اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں سے محبت نہیں فرماتا قارون نے جواب میں کہا یہ جو مال دولت مجھے ملا ہے یہ میں اپنے علم اور ہنر کی بنیاد پر دیا گیا ہوں اللہ تعالی نے جواب میں کہا کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں اور اس سے زیادہ مال اور قوت والی تھیں اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا بس ایک دن وہ اپنی قوم کے پاس آیا اپنی زیب و زینت میں شان و شوکت میں اسے دیکھ کر ان لوگوں نے جو دنیا کے طلبگار تھے کہا کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا جو قارون کے پاس ہے قارون تو بڑے ہی نصیبے والا ہے البتہ وہ لوگ جن کے پاس علم تھا سمجھ بوجھ تھی انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب وہ بہتر ہے اور شخص کے لیے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے البتہ اس کی توفیق صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے بس دھسا دیا ہم نے اس قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں نہیں تھی کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا اور نہ ہی وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکا ہو گئے وہ لوگ جو اس سے قبل اس جیسا بننے کی ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے واقعتاً بات یہ ہے کہ اللہ رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھنسا دیتا حقیقت یہ ہے کہ ناشکر لوگ فلاں نہیں پاتے یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم بناتے ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جو زمین میں برتری اور بلندی نہیں چاہتے نہ فساد کرتے ہیں اور انجام تو متقین لوگوں کے ساتھ ہے یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے قارون جیسا کہ ہم نے بتایا یہ قوم مساسا سے تھا یعنی بنی اسرائیل کا فرد تھا البتہ بہت مالدار تھا اس وجہ سے قارون نے اسے اپنے فرعون نے اسے اپنے قریب کر لیا کہ یہ اس مال اور دولت کے ذریعے بالخصوص اپنی قوم بنی اسرائیل کی مدد کرتا اور نمبر دو اسے جو عہدہ ملا ہوا تھا بنی اسرائیل پر عامل اور گورنر تھا فرعون کی طرف سے تو وہ اپنی قوم کا خیال کرتا ان کے ساتھ نرمی کرتا فرعون سے اپنی قوم کے لیے سہولتیں طلب کرتا نرمی طلب کرتا اور اپنی قوم کو فائدہ پہنچاتا الٹا فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی وزارت کو بچانے کے لیے اپنی فرعون کے یہاں جو حیثیت ہے اس کی حفاظت کے لیے خوب اپنی ہی قوم پر ظلم اور زیادتی کرتا تھا نمبر ایک ان پر فخر کرنا ان کو حقیر سمجھنا نمبر دو ان پر سختیاں کرنا ان سے زیادہ کام لینا ان سے زیادہ خراج ٹیکس اور پیسے وصول کرنا تاکہ اس سے فرعون خوش ہو یہ اس شخص کا ایک انتہائی گھناؤنا کردار تھا کرنا کیا چاہیے تھا کر کیا رہا تھا اللہ تعالی نے فرمایا ف بغا یہ بغا علیہم میں یہ سارے معانی اپنی قوم پر سرکشی اختیار کی ہوئی تھی اس نے ہم بھی اپنا محاسبہ کریں ہم میں سے اگر کسی کے پاس عہدہ ہے مال ہے طاقت ہے کسی بڑے سرکاری عہدے دار کا قرب ہے اس سے تعلق ہے تو ہم اس قوت اس مال اس عہدے ان تعلقات کا کیا استعمال کرتے ہیں کہ اپنی قوم اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں اپنے پڑوسیوں اپنے ہم مسلک بھائیوں کے لیے کیا کرتے ہیں کیا ہمارے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا نمبر ایک ہم ان کو بھلا دیتے ہیں یا پھر مزید اپنے اسٹیٹس کو اونچا رکھنے کے لیے اپنے بڑوں کی خوش حاصل کرنے کے لیے جس کاروباری ہلکے میں رہتے ہیں ان لوگوں کے ذہنوں کو سامنے رکھ کر طبیعتوں اور مزاجوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے تعلق داروں کو بھلا دیتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں اپنا مسلک کا نام لیتے ہوئے ہی ہمیں شرم آتی ہے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ہی ہمیں گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا لوگوں کو میرے مسلک کا علم ہو جائے گا لوگوں کو میرے خاندان کا علم ہو جائے گا میرے غریب مسکین رشتہ داروں کو دیکھ کر میرے نصب کا علم ہو جائے گا ہمارا طرز عمل کیا ہے کیا ہم اس مال اور دولت کو اس عہدے کو اپنے رشتے داروں بھائیوں پڑوسیوں عزیزوں اپنی مساجد مدارس کی سرپرستی بالخصوص اپنے ہم مسلک بھائیوں کی کفالت پر خرچ کرتے ہیں یا پھر اپنی ہی الگ دنیا میں مست ہے قانون کی طرح اپنی ہی الگ دنیا کھانا پینا یاشیاں کرنا فضول خرچیاں کرنا اسراف کرنا ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا کردار کہیں کارون والا تو نہیں کارون کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھانے سے قاصر ہو جاتی تھی خزانوں کی چابیاں کمانا جانتے ہیں کہ پیٹیوں میں بڑی بڑی پیٹیوں میں سونے چاندی جواہرات بھرے ہوئے ہوں اور ان پیٹیوں کو تالے لگے ہوں چابی کا وزن کتنا ہوتا ہے اتنی پیٹیاں تھیں اتنی الماریاں تھیں اور اس میں خزانے بھرے ہوئے تھے کہ ان الماریوں اور پیٹیوں کی جو چابیاں ہیں وہ ایک بڑی جماعت اٹھانے سے قاصر ہو جاتی تھی یہ مالک اتنا کچھ اللہ نے دیا لیکن اپنی قوم برادری خاندان رشتہ داروں بھلے اسرائیل پر ایک ڈھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں تو کیا ہمارا کردار کہیں پر ایسا تو نہیں یاد رکھو اللہ نے جسے عہدہ دیا ہے مال دیا ہے قوت دی ہے طاقت دی ہے یہ امانت ہے اپنی ذات پر ضرور خرچ کرو لیکن اس کے ذریعے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچاؤ اپنی قوم رشتہ داروں کو فائدہ پہنچاؤ اور آج کی ایک استدا میں بالخصوص اپنے ہم مسلک ساتھیوں کو فائدہ پہنچاؤ تاکہ ان کی ترقی سے ان کی مضبوطی سے یہ توحید و سنت کی دعوت مضبوط ہے یہ توحید و سنت پر مبنی سچا مسلک مضبوط ہو خوب مساجد مدارس کو بناؤ اور سرپرستی کرو تاکہ یہ دین اسلام کی جو سچی دعوت ہے یہ دور دور تک پھیل یہ امانتے اللہ اس لیے دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری عیاشی کے لیے فضول خرچی کے لیے اسراف کے لیے اب آگے سنیے اس کا تفرا اتنا تکبر کرتا تھا اتنا اتراتا تھا اپنی قوم کو اس قدر زلید اور رسوا کرتا تھا کہ ایک دفعہ اس کی قوم کے سنجیدہ لوگوں نے اسے روک کے سمجھایا لا لاتفر ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں دیتا نہ دے ہمارے ساتھ نرمی نہیں کرتا نہ پھر ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ ہمارا والی اور وارثر مددگار ہے ہم تیرے محتاج نہیں ہیں اللہ کا دین تمہارے پیسوں کا محتاج نہیں ہے لیکن اتنا تو خیال کرو ہمیں زلیل تو نہ کرو ہمیں حقیر تو نہ سمجھو ہم پر تکبر فقر اور غرور تو نہ کرو اپنوں کو اپنا تو سمجھو اپنوں کو بیگانہ تو نہ سمجھو اتنا تو کرو لا کفراہ نہ اتراو نہ تکبر کرو نہ فخر کرو اس فخر کے نتیجے میں ہمیں نہ حقیر سمجھو نہ زلیل سمجھو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ اور ان کا یہ اطرانہ اور فخر کرنا پسند نہیں اس لیے ایک نصیحت تو یہ ہے اس مال دولت اور آہدے کی عہدے کی وہدے کی وجہ سے فائدہ پہنچاؤ اگر نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اپنے ہم مسلک ساتھیوں کو اپنے مسلک کو ذلیل نہ کرو حقیر نہ سمجھو کم تر نہ سمجھو اور اپنے مسلمان بھائیوں پر فخر نہ کرو اتنا نہیں انہیں ذلیل نہ کرو انہیں کم تر نہ سمجھو انہیں حقیر نہ سمجھو اتنا تو کر سکتے ہو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اپنے شر سے لوگوں کو بچا کم سے کم کم سے کم جو لازمی چیز ہے وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو لوگوں کو کم سے کم نقصان نہ پہنچاؤ شر نہ پہنچاؤ جب موقع ملا اس قوم کے لوگوں کو کارون کو سمجھانے کا تو اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی سمجھایا آج ہمیں بھی اس ممبر کے ذریعے موقع مل رہا ہے بات آئیے تو ہم بھی وہ ساری نصیحتیں جو بنی اسرائیل نے قوم قارون نے قارون کو سمجھائی تھی ہم بھی آپ کو سمجھاتے ہیں ایک تو یہی بات کہ لاتفرہ اتراو نہیں فخر نہیں کرو غرور نہ کرو ہمیں حقیر نہ کرو ہمیں ذلیل نہ کرو ہمیں رسوا نہ کرو ہم پر ظلم نہ کرو اور دوسری چیز وب مَا آتَاكَ آتا کو آخر اللہ نے تمہیں جو عہدہ مال دولت دیا ہے اس سے جنت کماؤ جنت جنت کا گھر بناؤ اللہ کی رضا حاصل کرو آخرت کماؤ اس سے یہ نصیحت کر ہم بھی تمہیں سب کو بالخصوص جن کے پاس عہدہ ہے مال ہے دولت ہے قوت ہے طاقت ہے دوسری نصیحت یہ کرتے ہیں کہ اس مال دولت اور قوت کے ذریعے جنت کے خریدار بنا یہ صرف تمہاری فضول خرکیوں اور عیاشیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جنت کمانے کے لیے ہے کسی کو اللہ علم دیتا ہے کسی کو قوت دیتا ہے کسی کو طاقت دیتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے جنت کمائے کسی کو اللہ تکلیف دیتا ہے صبر کر کے جنت کو کمائے کسی کو بیماریاں دیتا ہے صبر کر کے جنت کو کمائے کسی کو فقیر بناتا ہے صبر کر کے جنت کو کمائے کسی کو صحت دیتا ہے اس صحت کے ذریعے جنت کو کمائے کسی کو دماغ دیتا ہے اس دماغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کو کمائے جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو غنی سمجھ کے اس کے ذریعے جنت کو کماؤ دار آخرت کو کماؤ درجات ادا کو پاؤ نہ یہ کہ یہ کہمانے دنی اور آرزی دنیا صرف اسی کو کمانے اور کھانے اور اسی میں زندگی گزارنے میں اور اسی کو سب کچھ سمجھنے میں اپنے آپ کو لگا دو اور اللہ نے جو ایک موقع دیا تھا جنت کمانے کا درجات ادا کمانے کا اللہ کے دین کی خدمت کا اللہ کے بندوں کی خدمت کا اس موقع کو گما دون سن نصیب کا منت دنیا اور ساتھ میں کہا کہ دیکھو دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے کھانے کا پینے کا آرام کا سکون کا اسے بھی مت چھوڑو اس عہدے سے اس قوت سے اس طاقت سے اس مال سے دنیا میں بھی اپنا حصہ کماؤ اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھا گھر بناؤ اچھی گاڑی رکھو اچھا لباس پہنو دنیا کی ضرورتیں فضول خرچی اور اسراب سے بچ کر حاصل کرو یہ بھی اللہ تعالی نے دنیا میں تمہارا حصہ رکھا ہے اس کو بھی نہ چھوڑو اس سے غافل نہ ہو جاؤ اپنی ذات پر بیوی بی بی بچوں پر اسراف و فضول خرچی سے بچتے ہوئے خرچ کرو لیکن اصل اس کے ذریعے آخرت کو کماؤ جو اللہ نے مال دولت عہدہ دیا ہے اس کا پہلا حقدار انسان کی خود اپنی ذات ہے اس کے بعد اس کے اپنے اہل و ویال ہیں ان کو مت بھولاؤ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور بیوی بچوں کو چھوڑ دو دوسروں پہ خرچ کرو اور اپنے آپ کو بالکل محروم کر دو ایسا نہیں <تصفح> اللہ تن سا نصیب کمنت اور دنیا میں اپنے حصے سے غافر نہ ہو جاتی خود بھی خوب دنیا سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اصل وقت فیما آتا تو اللہ عدار اللہ اس دنیا میں پڑھ کر آخرت کا مانا آخرت سے غافل نہ ہو جانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں یا ایم ام والا اولادم ذکر خاص رول اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دی اللہ کو یاد رکھنے سے غافل نہ کر دیں اور اللہ کو یاد رکھنے کا معنی اس سے ڈرنا اس کی رضا کو طلب کرنا اس کی خوش کو حاصل کرنا اور اللہ سے ڈرنے اس کی رضا طلب کرنے اور خوش حاصل کرنے کا معنی اس کی شریعت اور دین پر چلنا اور اس کے دین کی خدمت کرنا اس اللہ کے ذکر سے اس کے دین پر چلنے سے اس کی دین کی خدمت سے یہ مال اور اولاد تمہیں ظافر نہ کریں اور میں یا فلزا کا فلاح جو کوئی یہ کر بیٹھا مال اور اولاد میں اتنا پڑ گیا کمانے میں مال اور اولاد کی ترقی میں پھر اس کو اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں ایسا منہمک ہوا کہ اللہ کو بھول گیا اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہ رہی اور اللہ کے دین کی کوئی اہمیت نہ رہی فدا کام الخاص <رُون> وہ خود جتنا ترقی کر لے اس کی اولاد جتنا ترقی کر لے جتنا مال کما لے ادا کام الخاص <رُون> ایمان والوں پھر تم خسارے میں ہو پھر تم گھاٹے میں ہو نقصان میں ہو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں محاسبہ کر لو اپنا عہدے دارو قوتوں کو اولاد والو کس مقام پہ کھڑے ہو تم کہیں اس مال قوت طاقت جاہو جلا، شان کے باوجود اللہ ہاں خاص میں سے تو نہیں یہی کہا اس کی قو وقت فیما آتا کل آفیہ اس مال دولت اور عہدے سے جنت خریدو نصیب کنت دنیا اور دنیا میں بھی جو فائدہ اٹھانا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو غافل نہ کرو تیسری نصیحت وہ احسن کما احسن اللہ علیہ اللہ نے جس طرح تم پر احسان کیا ہے بھلا کیا ہے حسن سلوک کیا ہے تم ایسے ہی اللہ کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ نے کیا بھلا کیا تمہیں دنیا کی ساری ضرورتیں عطا فرما دی تم کسی کے محتاج نہیں کھانے پینے کی تنگی نہیں دنیا کی ساری ضرورتیں تمہیں حاصل ہیں یہ اللہ کا احسان ہے مہربانی ہے تم پر اب اللہ نے تمہیں تمہاری اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر دیا ہے اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر دیا ہے قوت دی اپنی ضرورت سے بڑھ کر پودا دیا ہے اپنی ضرورت سے بڑھ کر خود بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو اللہ کے دین کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہاری بھلائیوں کے سب سے زیادہ مستحق پکے سچے مسلمان تمہارے بالخصوص تو یہ تو سنت والے ہم مسلک ساتھی کیونکہ یہ صحیح معنوں میں ایک تکوا اور پرہیزگاری پر قائم ہے پھر جہاں کہیں اس شہر میں اس شہر کے کسی کونے میں قریب کے کسی شہر میں صوبے میں ملک میں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت مند ہے اور تم اللہ کے دیو مال میں سے اس کی ضرورتیں پورے کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو احسن کما احسن اللہ علیہ بھلا کرو لوگوں کا اس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلا کیا اگر ضرورت سے زائد ضرورت سے زائد نہیں ہے تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ضرورت سے زائد نہیں ہے تمہارے پاس کوئی آئے گا بھی نہیں تمہیں کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں ضرورت سے زائد ہے تو غربا بھی تمہارے پاس آئیں گے مساکین بھی آئیں گے مساجد اور مدارس والے بھی آئیں گے اس شہر کے بھی آئیں گے اس صوبے کے بھی آئیں گے ملک سے بھی آئیں گے بیرون ملک سے بھی آئیں گے جتنا تمہاری حیثیت ہوگی اللہ دنیا والوں کو بتائے گا میں نے اس بندے کو دیا ہوا ہے میں نے یہ نظام بنایا ہوا ہے تم جاؤ میرے اس بندے کے پاس تمہاری ضرورتیں یہ پوری کرے گا کیوں اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتے تم سن کما احسن اللہ علیہ اور ہمیں اپنے سے ہی فرصت نہیں تھوڑا بہت خرچ کر دیا کر دیا ہزاروں کے مالک ہیں کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن اظہار ایسا کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں پورے شہر میں انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ جو ان آیات کا مسداک ہیں کہ احسن کماحسن اللہ ول مال اللہ نے بہت کو دیے عہدے بھی دیے قوت بھی دیے خوب نوازا ہے لیکن اس آیت کے مزدا چند گنے چنے لوگ ہیں ہر خیر میں انہی کا نام آتا ہے ہر اچھائی میں انہی کا نام آتا ہے دین کی ہر خدمت میں انہی کا نام آتا ہے کیوں ہے ایسا اللہ نے بہتوں کو مال دیا ہے اگر یہ بہتیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے پر تلا تو پھر دیکھیں دین کا کام کیسے ہوتا ہے اور غربتیں کیسے ختم ہوتی ہیں پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں اور رکاوٹیں کیسے ختم ہوتی ہیں اور کس طرح توہین و سنت کا یہ پیغام خوب سے خوب کہنے کے وہ پھیلتا ہے اگلی نصیحت فساد زمین میں فساد نہ پھیلا فساد پھیلانے کی دو صورتیں ایک لوگوں پر ظلم کرنا لوگوں پر زیادتی کرنا لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ فساد کا سبب ہے اور ایک خود معصیت پر قائم ہو کے برے طریقے بری روایات خلاف شریعت طرز معاشرے کے اندر رواج دے کے فساد پھیلانا بگار آج یہ دونوں خرابیاں مالدار طبقے میں عہدے دار طبقے میں موجود ہیں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں ظلم کرتے ہیں اپنے مال کو بڑھانے کے لیے فرارڈ کرتے ہیں دھوکھا کرتے ہیں خیانتیں کرتے ہیں جھوٹھی قسمیں اٹھاتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں ناپتول میں کمی ہی کرتے ہیں کتنی تجارت کے حوالے سے خرابیاں ہیں جو غریب لوگوں کو اور غریب کر رہی ہیں مسکنوں کو اور مسکین بنا رہی ہیں یہ سب بگاڑ ان تاجروں کے ذریعے مالداروں کے ذریعے ہے کہ اپنی تجارتوں میں انہوں نے خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں جو درحقیقت عوام الناس پر ظلم کے مترادف ہے انہیں بس اپنے مال کی بڑھوتری چاہیے اس, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم دھوکھا اور فرار کر رہے ہیں یہ فساد نہ پھیلاؤ معاشرے میں ظلم اور ستم کا بازار گرم نہ کرو اور نمبر دو معصیت کا ارتکاب نہ کرو آج سب سے زیادہ معصیتیں بغاوتیں سرکشیاں بے حیائیاں برائیاں بدامالیاں مالدار طبقے میں مالندہ نے اسی لیے دیا تھا یہ عہدہ اسی لیے دیا تھا اللہ تعالی یہ قوت یہ طاقت عظمت اسی لیے دی تھی کہ تم بری روایتیں نافذ کرو یہود و نصارہ کی نکالی کرو مغربی تہذیب و تمدن کو رواج دو تم چار پیسے کیا آتے ہیں کہ رہن سہن بدل جاتا ہے غیروں کی نکالی شروع ہو جاتی ہے اسلام کی تعلیم اچھی نہیں لگتی قوت اور طاقت جمانی اللہ کی دی ہوئی ہے اس کے ذریعے اسلام کے چہرے کو مشق کرنے کی کوشش مت کرو خاص طور پر میں نوجوان طبقے کو کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر اپنی اسلامی بہنوں کو معزز خواتین کو کہنا چاہتا ہوں یہ نوجوان طبقہ آج اپنے ہی دین کے چہرے کو مسا کرنے پہ تلا ہوا ہے مغربی تہذیب کا دلدادہ دادا ہو چکا ہے بے حیائی اور برائی اور فسک و فجور کو پھیلا رہا ہے اور بالخصوص ہماری خواتین وہ بہت زیادہ مغربی تہذیب اور تمدن کے دل دادا ہے ان کے پاس دینی علم کی کمی ہے اور یہ صرف گھروں میں بیٹھ کے اللہ ماشاء اللہ ٹی وی دیکھتی رہیں گے دنیا بھر میں جو معاملات ہو رہے ہیں تہذیب اور تمدن اسے دیکھتی رہیں گے نئے نئے فیشن نئی نئی تہذیبیں نئے نئے کلچر نئی نئی روایات جو مغرب سے یہود نصارہ سے ہندو سے ہمارے ملک میں میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں گھر گھر پہنچ رہی ہیں اور وہ ایک سازش کے تحت ایسا کر رہے ہیں ہماری خواتین ان کو فیشن سمجھ کے اسے شہد تہذیب سمجھ کے اسے اپنانے پہ تلی ہوئی ہیں اور پھر وہ سب برائیاں جو غیر اسلامی ملکوں میں ہیں ان خواتین کے ذریعے یا ان نوجوانوں کے ذریعے مسلم معاشرے میں رواج پا رہی ہیں ان کے چل چلن سے لگتا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی دور کا واسطہ ہی نہیں ہے اسلام سے دور کا تعلق ہی نہیں ہے پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے اتنی بڑی نعمت ویسے پوچھو اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو ہر مرد ہر عورت ہر بوڑھا ہر, ہر بچہ ہر جوان کہے گا یہ اللہ کا دین ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اچھا دین ہے برا دین ہے اچھا دین ہے اچھا دین ہے بہت اچھا دین ہے مانتے ہو اسے ہاں کیوں ہاں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا اس میں کوئی خرابی تو نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی خرابی نہیں عمل سے اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے احسن آسم کم کماسن اللہ علیہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے سمجھ دیے آپ کو اس دین پر عمل کر کے اسلامی تعزیب و تمدن پر سینے اور گلے سے لگا کے اسے اپنی زینت اور افتخار بنا کے پورے عالم کے لیے پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن جاؤ اس نعمت کو اللہ کی ان بندوں تک پہنچاؤ جن تک یہ نعمت نہیں پہنچی تو مسلمان تو اپنے آپ کو ماڈل بناؤ نمونہ بناؤ اللہ کی عبادت میں اللہ کی بندگی میں حکام تجارت میں حکام شادی بیاہ میں حکام خوشی غمی میں حکام اخلاق میں عادات میں اطوار میں تہذیب و تمدن میں دنیا کے لیے نمونہ بنو خیر تم تم خیراس تم بالمعف تن بل اے امت مسلمہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے لے آئے ہیں کہ دنیا میں بگاڑ ہو چکا تھا عقیدے کا بگاڑ اخلاق کا بگاڑ تہذیب کا بگاڑ اور ہر قسم کے بگاڑ نے اللہ کے دین کو بگاڑ رکھ دیا تھا اور باقی یورپین قوموں نے بے حیائی اور برائی اور دنیا پرستی کو رواج دے رکھا تھا اے امت مسلم تمہیں ہم دنیا میں لائے ہیں اس ساری انسانیت کی صلاح کے لیے ان کی بھلائی کے لیے ان کو سبق پڑھانے کے لیے ان تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو ان کو درس دینے کے لیے کہ تم اپنی دعوت سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے ان کو دنیا گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاؤ انہیں تہذیب بتاؤ انہیں اصل روایات بتاؤ انہیں اصل کلچر بتاؤ لیکن آئے افسوس ہماری نوجوان نسل پر اور ہماری خواتین پر بالخصوص اور ہم سب پر بالکل ہم آج خود اتنی سطحیت پر اتنی ستحیت پر اتر چکے ہیں کہ ہم ان اللہ رسول کے دشمنوں اور ان جہینوں بد بے حیائیوں بے حیا لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں احسن کما احسن اللہ علیہ اللہ نے جو تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے تم بندوں کے ساتھ بھلا کرو اسلام کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اس نعمت کو پہنچاؤ اسلامی تہذیب کو ایک اچھی تہذیب سمجھتے ہو اس تہذیب کو عام کرو احسن تما آسن اللہ تب الفساد زمین میں فساد مت پھیلا فساد کی وہی شکل ہے جو ہم پیچھے بھی بتا چکے ہیں خود معصیت کرنا لوگوں میں برے طریقوں کو رواج دینا یہ دنیا پورا عالمی کفر پہلے ہی فساد میں بگاڑ میں کفر میں شرک میں حیا باختہ تہذیب میں گرے ہوا ہے اوپر سے ہم بھی ان جیسے یا ان سے بھی بڑھ کر بن کے ہم تو اس فساد کو جسے ہم مٹانے کے لیے آئے تھے اسی فساد کو اور رواج دے رہے ہیں آج دنیا بھر میں پائی جانے والی ہر برائی ہر فساد ہر بگاڑ وہ عقیدے کا ہی کیوں نہ ہو عمل کا ہی کیوں نہ ہو اخلاق کا کیوں نہ ہو تہذیب و تمدن کا کیوں نہ ہو وہ بآتم طریقے سے اکمل طریقے سے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مسلم معاشرے میں مسلم ملکوں کے اندر موجود ہے یہ افسوس ناک صورت حال بولا تب الفساد فی الارض اب آگے جواب سنیے اتنی پیاری نصیحتیں کی قوم نے جو نصیحتیں آپ سنتے رہتے ہیں اس ممبر سے اس سے سے روزہ پروگرام ہوتے ہیں دو روزہ پروگرام ہوتے ہیں یک روزہ پروگرام ہوتے ہیں ہر مسجد میں پروگرام ہوتے ہیں ہر جمعہ بازو نصیحت ہوتی ہے لیکن جواب سنیے اس قوم کا بھی اور خود دیکھیے آپ کا کیا جواب ہے کالا انما اوتی تو اللہ سب سے بڑی بات مال کے حوالے سے تھی نا کہ اس مال کے ذریعے فساد نہ پھیلاؤ مال کے ذریعے لوگوں کو حقیر زلیل نہ سمجھو مال کے ذریعے بری روایات نہ پھیلاؤ مال کے ذریعے تکبر نہ کرو کیونکہ ساری بات اس نعمت کے ارد گھومتی تھی تو جواب سنیے قال انما اوتی على علم من اندی یہ کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے اللہ نے مار دیا ہے اللہ نے احسان کیا ہے اللہ نے فضل کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے یہ مجھے میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے مجھے میری ذاتی محنتوں کی وجہ سے ملا ہے مجھے اپنی ذاتی بصیرت کی وجہ سے ملا ہے مجھے اپنی ذاتی ذہانت کی وجہ سے ملا ہے مجھے اپنے ذاتی ہنر کی وجہ سے ملا ہے کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے اللہ نے دیا اللہ نے دیا اللہ کو ماننے والا ایسے کہہ سکتا ہے ایک ادنا سے ادنا مسلمان ایسے کہہ سکتا ہے لیکن ہاں کہہ سکتا ہے جب بگاڑ بڑھتے بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے پھر یہی بکواس منہ سے نکلتی ہے یہی خرافات منہ سے نکلتی ہے یہی گستاخیاں منہ سے نکلتی ہیں یہی بد زبانیاں منہ سے نکلتی ہیں کہ یار جو کچھ ملا ہے مجھے ملا ہوا ہے میں نے اپنے زور بازوں سے میں نے قبول لیا ہوا ہے اپنی ذاتی صلاحیتوں سے مجھے ملا ہے کیوں نہیں محنت کرتے یہ لوگ کیوں نہیں کماتے یہ لوگ یہ بھی محنت کریں یہ بھی کمائیں کون روکتا ہے ان کو میں نے سب کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے جائیں اللہ سے مانگیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے انہوں نے اپنے بچے پیدا کیے ہیں خود مسجد بنائی ہے مدرسہ بنائے تو جائیں جا کے سنبھالیں ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے جب انسان بگاڑ میں بڑھتا ہے تو اس کی زبان سے یہ بکواسات نکلتی ہے جو قارون کی زبان سے نکلی تھی انتی تو جو کچھ مجھے ملا ہے اپنی ذاتی محنت سے ملا ہے ذاتی ذاتی بصیرت سے اور ذاتی ذہانت سے اور ذاتی ہنر سے ملا ہے اب قرآن اٹھا کے دیکھیں جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے وہ مما ردک نہ دسیوں بیسیوں جگہ پہ اللہ نے بتایا ہے جو کچھ تمہارے پاس نیمتے ہیں یہ ہم نے تمہیں دی ہیں جو تمہارے پاس رزق ہے وہ ہم نے تمہیں دیا ہے پہلے پارے کی پہلی ابتدائی آیات وہ مما را ہوں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ جواب کہ سب کچھ مجھے اپنی ذاتی محنت کے نتیجے میں ملا ہے اللہ تعالی نے کیا جواب دیا عالم یا اس نالائق کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا وہ بہت سارے لوگ جو اس سے زیادہ طاقتور تھے بہت سارے لوگ جو اس سے زیادہ مال و دولت رکھنے والے تھے اللہ نے اسے ہلاک کیا اسے بچاؤ ان کے مال نے ان کو بچایا ان کی ذاتی صلاحیتوں نے ذہانتوں نے وسائل نے ان کو بچایا ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے مال بھی اس سے زیادہ تھا اولاد بھی اس سے زیادہ تھی قوت بھی اس سے زیادہ تھی ذہانت بھی اس سے زیادہ تھی لیکن جب ہماری پکڑ آئی تو وہ بچ نہ سکے لہٰذا تم بہت اطراتے ہو ان سب کا لوگوں کا انجام دیکھو تم سے بڑے بڑے مالدار سرمایہ دار آئے اور آخر موت آ ہلاک ہو گئے اس مال کو انہوں نے مال سے جنت نہ خریدی اس مال کے ذریعے دین کی خدمت نہ کی مال کے ذریعے اپنے رشتے داروں کی خدمت نہ کی مال کے ذریعے ماں باپ کی خدمت نہ کی مال کے ذریعے اللہ کے نیک بندوں کی خدمت نہ کی مال چھوڑ کے چلے گئے آخر بیماریوں میں ہی وہ سرمایہ خرچ ہو گیا حادثات میں خرچ ہو گیا یا اللہ کا اللہ کی پکڑائی اور ان کے دیکھتے دیکھتے ان کا سب سرمایہ ضائع ہو گیا کسی کے کیا سلوک ہوا کسی کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہم بھی اس سے نصیحت اور عبرت پکڑے اللہ کی پکڑ آئے گی عذاب آئے گا گرفت آئے گی تو یہ ساری قوت طاقت ٹھاک باٹ سب ختم یا پھر کچھ بھی نہیں ڈھی لمبی ہو گئی آخر موت آئے گی خالی ہی اللہ کے ہاتھ چلے جائیں گے جو کمایا تھا وہ چھوڑ جائیں گے اس کے ولی وارث دوسرے ہو جائیں گے ہم نے آگے کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں ہوگا ایک دن قرآن قارون اپنی قوم کے پاس آیا ابھی اپنی ضوب و زینت میں تو دنیا پرستوں نے دنیا کے متوالوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں نے اسے دیکھ کے کہا کہا یا لیت لئی تلنا کارون کا شمیں بھی قارون جیسی قوت طاقت عظمت زیب و زینت مال و دولت اولاد حاصل ہوتی انا رزو حسن عظیم یہ تو بڑے اونچے نصیبے والا ہے یہ کہ نے کہا کسی مالدار دار کو دیکھ کر یہ کہنا کاش ہم بھی ایسے ہوتے یہ بڑا خوش نصیب ہے بھائی بڑی عظمتوں والا ہے یہ کس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا پرستوں نے کہا دنیا کے مت والوں نے کہا ایمان والوں نے نہیں اللہ والوں نے نہیں جنت کے طلبگاروں نے نہیں اللہ سے محبت کرنے والوں نے نہیں جو صرف دنیا کے طلبگار تھے دنیا دنی کے طلبگار تھے یہ ان کی گھٹیا سوچ ہے ان کو صرف دنیا میں مالداری نظر آتے ہیں ان کو پنج وقتہ نمازی نظر نہیں آتے ان کو مساجد اور مدارس بنانے والے نظر نہیں آتے ان کو غلبہ اور مساکین کی سرپرستی کرنے والے نظر نہیں آتے ان کو حج اور عمرہ کرنے والے نظر نہیں آتے ان کو اللہ کو گلہ کی گھروں کی تعمیر اور آبادی اور رونق بخشنے والے نظر نہیں آتے انہیں خطبہ جمعہ میں اول سبوں میں بیٹھنے والے نظر نہیں آتے انہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے نظر نہیں آتے ان نالکوں کو ان دنیا پرستوں کو نظر آتے ہیں تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں بڑی بڑی پوچھیں نظر آتی ہیں بڑے بڑے فیکٹریاں نظر آتی ہیں اور بڑے بڑے مکانات نظر آتے ہیں یہ عمدہ لباس نظر آتا ہے کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہوں افسوس ہو اس سوچ پر یہ دنیا پرستوں کی بات ہے اور آخرت پرستوں نے کیا کہا انہوں نے پہلے تو ان کو ڈانٹا وکال اللہ ابوۃ الم کہا علم والوں نے بصیرت والوں نے سمجھ والوں نے اللہ کا علم جن کے پاس تھا حقائق کا علم تھا جن کو سی معنوں میں دنیا کی حقیقت معلوم تھی اور آخرت کی منزل کو جانتے تھے اللہ کی دی ہوئی بصیرت علم اور یقین ان کو حاصل تھا انہوں نے ان کو دیکھ کر پہلے ڈانٹا وہی بربادی ہو تمہارے لیے کیا کہہ رہے ہو کس چیز کی تمنا کر رہے ہو کس چیز کی آرزو کر رہے ہو اللہ نے جو تمہیں نیکی تقوی پرہیزگاری کی نعمتیں دی ہیں اس کی ناقدری کر رہی ہے کر رہے ہو وہی لکھم بربادی ہو تمہارے لیے ثواب صالح اللہ تعالی ایمان اور عمل الص صالح کے بدلے میں جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا دنیا میں اپنی مدد کا تعاون کا اور حفاظت کا اور عزت و رفعت کا اور آخرت میں اپنی رضا اور جنت اور جنت کا جو ثواب عطا فرمائے گا خیرونی وہ اس قارون کے پاس جو ٹھاٹ بھاٹ عزت شان شوکت ہے اس سے بہتر ہے میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو بھی جو ایمان اور عمر صالح سے محبت کرتے ہیں رغبت رکھتے ہیں نیکی میں پیش پیش ہیں انہیں بھی یہ نصیحت کرتا ہوں اللہ خیر لمن صالحا اللہ کی طرف سے آپ کی اس نیکی ایمان تقوی پرہزداری تعلق بلّہ کے بدلے میں جو اللہ کی طرف سے دنیا میں عزت رفت مدد حفاظت ملتی ہے اور آخرت میں اللہ کی رضا خوشنودی اور جنت ملتی ہے یہ بہتر ہے ان کوٹھیوں والوں کی کوٹھیوں سے ان فیکٹری والوں کی فیکٹریوں سے ان محلہ والوں کے محلہ سے ان عہدے والوں کے عہدوں سے ان زیب و زینت والوں کی زیب و زینت سے سب سے بہتر ہے اللہ نے اگر یہ دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرو اگر نہیں دی ہیں تو جو ایمان تقوی تمہارے پاس ہے کبھی ان دنیا داروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمتر حقیر اور معمولی سمجھ کے اس نعمت دین کی ناقدری نہ کرنا اس نعمت دین کی ناقدری نہ نا کرنا تمہارے پاس اگر فیکٹریوں نہیں ہیں کہ ان وہاں وقت گزارو تمہارے پاس ٹائم ہے اللہ کے گھر میں آؤ یہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور خوشنودیوں اور ثواب کے خزانے سمیٹ کے چلے جاؤ وہ کتنا سمیٹ کے آئیں گے فیکٹریوں والے جتنا تم سمیٹتے ہو اور پھر بھی تم ان ساری باتوں کو سن کر اپنے آپ کو معمولی اور حقیر سمجھو تو پھر یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کوشش تھی کہ یہ پورا واقعہ بیان ہو جائے آخرے میں بھی کچھ مزید باتیں تھیں لیکن وقت مزید اجازت نہیں دیتا جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے جو قوت طاقت مال عہدہ دیا ہے بس یاد رکھو اپنے آپ پر شرح حدود میں رہتے ہوئے اس کو استعمال کر سکتے ہو لیکن بنیادی طور پر اللہ کی یہ امانت ہے اسے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے وقف کرو خرچ کرو اور اس مال کے ذریعے عہدے دولت کے ذریعے قوت اور طاقت کے ذریعے اللہ کا گھر جنت کے خریدار بناؤ تمہیں دیکھتے ہی ذہن میں یہی بات نظر آئے کہ یہ شخص تو صرف جنت کا خریدار ہے ایسا اپنے آپ کو بناؤ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ہی بنا دے اکولوں کو لہٰذا و آخر الدا وان الحمد للہ